اب کچھ اور تم اسی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپن قوم سے بھی امان میں رہیں جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اونھے گرتے ہیں پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلاح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ سے نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو اور یہ ہے جن پر ہم نے تمہیں سری اختیار دیا